اب یہاں سے مسئلہ چل رہا ہے تبارہ کا سین برکت کا مسئلہ چند صورتوں میں یہ مسئلہ چلے گا کہ برکات دہندہ کون ہے اللہ تعالی ہے اس کے بعد پھر قیامت کا مضمون آ جائے قیامت پہنچیں گے تو قرآن بھی ختم ہو جائے گا تبارک الزیب یا دہل زیادہ کرنے والا ہر چیز کا تبارک برہ کل سے ہے تذا یا داخل برکھاتے وہ ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے مالک بھی ہے وہ والا کل شہن کبھی وہ ہے جس نے دنیا میں موت پیدا کی اور آخرت میں حیات پیدا کی تاکہ موت و حیات کے تقابل سے لوگ عمل اچھے کریں یب لوگ حکم ای آسان و عمل دنیا میں موت اور آخرت میں حیات اللہ وہ ذات جس نے سات آسمان بنائے تہ پتہ اوپر تلے تب نہیں دیکھتا تو وہ دیکھنے والے اللہ کی تخلیق میں کوئی فرق بھی کوئی خلل کوئی حسن فوت نہیں ہوا اس کی تخلیق سے فارج الباسرا بے شک بار بار اپنی آنکھوں کو پھیر کے دیکھ لے ہل طرح میں پتو کیا اس میں کوئی پٹول یا کوئی رکھنا نظر آتا ہے پھر دوسری مرتبہ بار بار دیکھ تو لوٹے کی تیری طرف تیری آنکھ خاصی آن آج ہو کے وہ وسیل اور تھکی ہوئی ہوگی دیکھنے سے بھی تو تجز ہو جائے گا زین سما دنیا خطاب پہلے تھا اب خطاب سے غیبت کی طرف آیا ہے جس طرح مانک قیدا ہے خدا کی قسم ہم نے چھکا دیا ہے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ اور بنا دیا ہے ان ستاروں کو وٹے رستے شیطانوں کے پتھر کی طرح لگتے ہیں عاد عذاب سہید کے لیے ہم نے عذاب جلانے والا تیار کر رکھا ہے بلیزین کا فروغ جنہوں نے کف اللہ کے ساتھ کیا ہے عذاب و جہنم و بیسل جب پھینکے جائیں گے نا جہنم میں تو سنیں گے اس جہنم کی چیخ پکار ودھے کی آواز وہ یہ تفور وہ جوش مار رہی ہوگی دو تمیہ تو میں نے لگائے قریب ہے کہ پھٹ جائے غصے کی وجہ سے کلا القی افیحہ فوجوں جب ڈالے جائیں گے نا ایک پارٹی تو ان سے خزنہ جہنم پوچھیں گے المیادی تمہارے پاس نظیر کو نہیں آیا تھا وہ کہیں گے بالکل جناب کیوں نہیں آیا تھا بس قدجہ انا نذیر مگر فکر ہم, ہم نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز بھی لیں کی. اے کہیں گے اے بے ایمان کہاں کے فیضل القبیر بڑی گمراہی میں تم سے وہ کہیں گے جناب بات تو اسی طرح ہے اگر ہم نسماؤ دل سے سن لیتے یا چلو سمجھ لیتے تو آج ہم جہنم جلانے والی کا ایندھن نہ بنتے فخ تارفو سمتے اپنے گناہ معاف کرنے کے لیے اعتراف کریں گے حکم ہوگا فصو کل اسحاب سہیر لوگ ہو گئی ان جہنمیوں کے حضرت صاحب مانا یوں کہتے تھے لوگ ہو گئی یعنی وہ تباہ ہو گئے برباد ہو گئے ان الزین ربهم بلغیب جو اللہ کو غائبانہ ڈرتے ہیں اللہ سے ان کے لیے مقفت بھی ہے اجر بہت بڑا ہے اسر روح کو چھپا کے بات کرو یا اونچی آواز سے کرو وہ جانتا ہے الجالمن کیا وہ نہیں جانتا جس نے بنایا ہے وہ باریک بین بھی ہے خبردار بھی ہے وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بالکل زلیل تابع کر کے اور تمہیں کہا ہے کہ چل چلو پھرو اس کے اطراف میں ہی منا کے بے زمین کے اطراف میں جہاں چاہو چلو پھرو اور کھاؤ ہمارے میرے رزق سے مگر آخر کٹھا ہونا پڑے گا اسی اللہ کی طرف آمن من منفی سما کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس اللہ سے جو آسمان والے سے اقتصاد تم کو زمین میں فیضا ہے تمور ہو بس اچانک وہ کانپنے لگ جائے یا بے خوف ہو گئے اس اللہ سے آسمان والے سے کہ چھور دے تم پر پتھر برسانے فنسی آن, ان قریب جان لو گے کی فنسیم کس طرح اللہ نے ڈرایا تمہیں خدا کی قسم پہلے لوگوں نے بھی تقسیم کی فقہ فقان لگی کیا اوپرے قسم کا ساپ ان پہ آیا کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے پکیوں کی طرف پرندے ان کے سروں پر اڑ رہے ہیں صاف قطار در قطار سفے باندھ کر وہ یق کبھی اپنے پروں کو پھینچ لیتے ہیں کبھی کھلا چھوڑ دیتے ہیں ما یم سے کن نہیں روک رکھتا فضا آسمانی میں ان کو مگر وہی رحمان ہی روکتا ہے ان نہ ہو بالکل نشین بشیر امن حاضل نذی ہو بھلا کون ہے وہ یہ بکواس کرنے والا اتنا لشکر کہاں سے لائے گا جو تمہیں اللہ کی پکڑ سے مندور الرحمان وہ بچا سکے ان کا پھر ان اللہ غرو کا پھر نرتھوکھے میں جا رہے ہیں ہم منہاظ اللہ یازو کو. کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے ان امسا کا رزق کا. اگر وہ تمہارا رزق روک لے بلجو بل فی اتبن و نفو بلکہ یہ تو گھس گئے ہیں فی اتبن نافرمانی میں نفور نفرت نفرت ان کے دل میں آ گئی افمئی مقیب بن الا مجھے بھلا وہ جو چل رہا ہے اونا اپنے منہ کے پل مشرق یہ زیادہ ہدایت والا ہے یا جو چل رہا ہے سیدھے راستے پر برابر ہو کر رات مستقیم پر کلحبل تو فرما دے وہ ذات ہے جس نے اٹھان دی تم کو اور بنایا تمہارے لیے کڑی لمبا تشکرو بہت کم شکر کرتے ہو تو فرما دے وہی ذات ہے جس نے پھیلا دیا ہے تم کو زمین میں وہی لے تو شروع اسی کی طرف لوٹائے جاؤ یقور متا حاضر ہوا دو ان کو <کیا> کہتے ہیں یہ قیامت والی دھمکی کب پائے گی اگر تم سچے ہو تو رسول ہو تو فرماد علم اس کا آخر اللہ کے پاس ہے میں تو لڑانے والا ہوں فلما رو ہو جب دیکھیں گے اس کو اچانک بالکل نزدیک آ گئی وہ جو کوڑے ہو جائیں گے چہرے کافروں کے بگڑ جائیں گے وکیل حاضل کو کہا جائے گا یہ وہی ہے جس کا تم منہ زوری سے مانگتے تھے تداؤ منہ زوری کر کے کہتے تھے کہ آذاب کہاں ہے جہنم کا کل آ رہا ہے تم انلک تو فرما دے بتاؤ نا اگر مجھے اور میرے ساتھ والوں کو اللہ ہلاک کر دے یا مجھے اور میرے ساتھ والوں پر رحم کر دے تو تم تو پھر بھی مارے جاؤ گے فمائی یوجیر ال کافرین علیم کون بچائے گا کافروں کو عذاب دردناک سے ہمارا حال ہو سو ہو تم اپنی بات کرو کل ہوور رحمان ہو آنا تو فرما دے وہی رحمان ہے جس کی طرف ہم بلاتے ہیں ہم اس کو مان چکے ہیں اسی پر توکل کرتے ہیں تم بھی انقریب معلوم کر لو گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے اچھا یہ بتاؤ اگر صبح سویرے پانی تمہارا گور کھٹ کے زمین کے نیچے دھس جائے گورن گورن گور بنا کے نیچے چلا جائے میا تھی کمبا مہیم پھر کون چلنے والا پانی تمہیں پلائے گا کوئی بھی نہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم دوبارہ کھود کے پانی نکال لیں گے اور بڑے سنیں دکھے کھود کر پانی نکال دیں گے دوسرے دن ساری قوم کو اللہ نے اندا کر دیا آنکھوں کا نور ختم کر دیا والخلم. اے میرے پگمبر مشرقین کھلے چل جل, جل کے اب پزل ہو گئے اس لیے لو